لا يزال الخير حيا لا يزال ان في الدنيا سلاما وظلال اخبر الايام انها في يا روزے کی حالت میں مریض کے منہ میں پمپ کے ذریعے سے ہوا داخل کی جا سکتی ہے جب کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہو اگر ہوا کے اندر کوئی اور چیز شامل نہ ہو دوائی کے ذرات شامل نہ ہو تو پھر مریض کو سانس لینے دشواری ہو تو پمپ کے اس کو پمپ کیا جا سکتا ہے منھ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں کسی پمپ کے ذریعے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس میں دوائی کے ذرات شامل نہیں جیسے کہ انہیلر کے اندر ہوتے ہیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا صرف ہوا جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا مم. چہرے کا پسینہ اگر منھ کے اندر چلا جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا اگر بالکل ہی معمولی ہو جیسے نمی سی انسان کو محسوس ہوتی ہے تو ایک دو قطرے تو پھر تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر پورا کوئی بہت زیادہ پسینہ ہو اور ایک گھونٹ کی طرح انسان کو محسوس ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا <تصفح> کیا روزے کی حالت کے اندر میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہوں ٹوتھ پیسٹ میں چونکہ پیسٹ استعمال ہوتا ہے اور پیسٹ کے حلق کے اندر جانے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اور جانے نہ جانے کا پتہ نہیں چلتا اس لیے ٹھت نہیں کرنا چاہیے روزے کے اندر مسواک کر سکتے ہیں مسواک کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے کیا موبائل سکرین پر بغیر وضو کے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں اس سکرین کے حروف پر ہاتھ مت لگائیے جو سکرین پر جو قرآن ڈسپلے ہو رہا ہے تو حروف کو انگلی نہ لگائیں ویسے اگر کوئی ڈیوائس پکڑی ہوئی آئی پیڈ ہے کوئی ٹیبلٹ ہے یا کوئی یا موبائل ہے یا ہم اپنے ڈیسک ٹاپ پہ دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری صورتوں کے اندر تلاوت ہو سکتی ہے اہل کتاب کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں نہیں نہیں دے سکتے زکوٰۃ مسلمانوں کو دی جاتی ہے مدرسے میں صاحب حیثیت لوگوں کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو مدرسہ زکوۃ کیسے خرچ کرتا ہے جی اصل میں مدرسے میں زکوٰۃ کے اندر چونکہ پرسنل اونرشپ ضروری ہوتی ہے اس لیے دو تین شکلیں ہوتی ہیں جس کے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو فرق کیا جاتا ہے اس میں مستحق اور غیر مستحق کیونکہ مستحق بچوں کو زکوات کی مد سے وظائف اور سکالرشپ دیے جاتے ہیں غیر مستحق بچوں کو دوسرے دوسرے, دوسرے دوسری مداد سے دیے جاتے ہیں اور اسی طرح ان کے باقی اخراجات کے اندر بھی اسی لیے دونوں حسابات مدارس میں الگ رکھے جاتے ہیں کہ زکوٰۃ کا اکاؤنٹ الگ ہوتا ہے اور اس کی اماؤنٹ بھی لگ رہتی ہے اور غیر